اب آپ اس مبارک سلسلے کا چودواں حلقہ سماج فرمائیں برادرانی واجب الحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہمارے درس کی امتحا تقریباً اس بات پہ تھی سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بار سور میں جو مکے کے جانب اسفل میں واقع ہے کیونکہ مکہ کے دو طرف ہیں ایک جانب اعلیٰ ہے اور ایک اسفل ہے جانب اعلیٰ یوں سمجھیں جسے آپ جنت الم اللہ کہتے ہیں قبرستان ہے یہ اعلیٰ اور اسی طرح محلہ مسفلا بسیال شار ابراہیم الخلیم ادا شارجرا شار سب مسیال بسفلا اسفل کا حصہ ہے یہ جانب اعلی ہے اور یہ اسفل اسی طرح یہ جو آپ کے ہاں اب بھی مکہ میں کدئی معروف ہے یہ اصل میں دو ہیں ایک کدئی ہے ایک قدا ہے خدا جو ہے وہ جانب اعلیٰ میں ہے اور خدائی جو ہے وہ جانب عصم اور ذرا انسان تھوڑا سا تدبر سے تفکر سے غور کرے تو اللہ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی شان عطا فرمائی تھی ایسی عظمت عطا فرمائی تھی کہ ہر لحاظ سے یعنی جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اللہ نے اس جگہ کو بھی آباد ضرور فرمایا ورنہ کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ راستے بھی آباد ہوں گے آج وہاں دیکھیں محدت ہیں دارالحجرا ہے حیل ہجرا ہے آبادیاں ہیں اور جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا طریقہ الحجرا اور اس راستے پر آبادیاں تو جہاں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے علما نے کہا ہے کہ حضور ظاہری طور پر یا مانوی طور پر جہاں سے بھی گزرے ہیں وہاں اللہ نے ضرور اپنے رحمتیں دی کسی شاعر نے حضور کی سیرت میں بڑی عجیب بات کی ہے ایک بڑا اچھوتا انداز ہے خیال ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں پڑی ایمان نصیب نہیں ہوا دولت ایمان نہیں ملی تو جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک اور وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے اسی اسی جگہ پہ اللہ نے روشنی کر ظاہری بھی اور باحی یعنی اللہ نے ایسے تو نہیں فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو اس وقت بھیجا ہے کہ جب قوم ظلال مبین جب قوم ظلمات میں تھی شرک و کفر کے اندھیروں میں کلتا و پیچاں تھی تو اس وقت ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے کہ انہیں اس سے نکالے اب حضور صلی اللہ علام یعنی جس راستے سے بھی گزر گئے ہیں اللہ نے اس راستے کو بھی ابا اور جس راستے سے حضور نے اعراض فرما دیا ہے اللہ نے اس راستے کو کبھی کبیاب یہ اللہ کی شان ہے اللہ کا نظام ورنہ دیکھیں دنیا میں اور بھی تو پہاڑ ہیں بھائی اسی مکے میں دیکھ لو کو پہاڑوں کی کمی ہے یہ تو مکہ ہے ہی پہاڑوں کا شہر لیکن جس جس پہاڑ سے حضور کو نسبت ہوئی کہ غار ہیرا میں عبادت فرمائی جبریل آیا وحی آئی آج تک وہ غار ہیرا تاریخ کا حصہ بن غارے سور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی راتوں میں تین راتیں قیام فرمایا تو غار سور تاریخ کا حصہ بن گئی قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم ہے غارے سور اور غار ہیرا کا نام قائم اور دیکھیں کہ یہ تختیق کون کر رہا تھا آج تو آپ کے پاس بڑے بڑے انجینئر ہیں بڑے بڑے وسائل ہیں آپ کے پاس بڑی بڑی دوربین ہیں آپ کوئی نقشہ بناتے ہیں کوئی لائننگ کرتے ہیں تو بڑے آسانی کے ساتھ آپ اس کے ذریعے سے بڑی سیدھی لائن لے جاتے ہیں لیکن ذرا آپ غور کریں کہ چودہ سو سال پہلے یہ کون سے وسائل تھے کون سے ذرائع تھے کون سے اسباب تھے کہ اگر عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں مدنی پاک تو غارے ہیرا میں اور ہجرت کے لیے بیٹھتے ہیں تو گارے سور میں اور آج بھی ان غاروں پہ کھڑے ہو جائیں اور راستے میں یہ مکان رکاوٹ نہ ہوں تو سیدھا کعبہ نظر آتا ہے یعنی اس غار سے نکل کے آپ کھڑے ہوں تو آپ کعبہ شریف نظر آئے یہ تختی تاخیر کس نے کیسے ہو گیا اتفاق ہے جیسے بعض بحری یہ خدا کہتے ہیں دنیا حادثہ ہے جی ایک حادثہ ہوا اور اتفاق سے بن گئی ایک اور حادثہ ہوگا بڑھ جائے گی عجیب حادثہ ہے کہ قالین کا اپنی جگہ بس گیا اس کی اپنی جگہ چلی گئی ٹیبل اپنی جگہ لگ گئے یہ عجیب حادثہ ہے ایسے حادثے تو روز ہونے چاہیے کہ آدمی کو کام کرنے سے جان چھوٹ جائے ہر چیز خود بخود اپنی جگہ خود بخود ٹھیک ہو جائے یہ کیسا حادثہ ہے کہ آسمان اوپر چلا گیا زمین نیچے چلی گئی الٹ نہیں ہوا کہ آسمان نیچے آ جاتا اور زمین اوپر چلی جاتی یہ عجیب حادثہ ہے کہ سورج کا اپنا مدار ہے اور چاند کا اپنا مدار ہے اور سیارات کا اپنا مدار ہے کواکب کا اپنا مدار ہے اصل میں یہ بات نہیں ہے یہ جہل ہے جب آدمی تھوڑا سا پردہ دل سے ہٹا لے تو سمجھ آتی ہے کہ اس خالق کے کائنات نے اپنے حبیب اپنے حبیب نبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ جو ہے وہ تقدیر میں پہلے سے تختیق کر دی تھی کہ میرے نبی نے یوں چلنا ہے یوں بیٹھنا ہے یوں اٹھنا ہے اور یہ یہ واقعات پیش آئے اسی لیے تو زراحب نے جب دیکھا تھا نا تو ابھی طالب سے کہا تھا کہ ان کو ساتھ میں لے جاؤ نے کہا کیوں نے کہا کا ادارہ اگر ان کو دروم والوں نے دیکھ لیا تو نہیں چھوڑیں گے قتل کر دیں گے انہوں نے کہا ولیما تھا اس نے کہا تمہاری آنکھوں پہ بو تالے پٹی پڑی ہوئی ہے مکے سے سفر کر کے یہاں تک ساتھ آ رہے ہو اور تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ جہاں نبی چلتے ہیں اوپر بادل سایہ کر لو جس درخت کے نیچے آگے بیٹھتے ہیں لوگ سائے میں بیٹھے ہیں حضور دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو درخت اپنا سایہ ادھر ڈال دیتا ہے سائے والے دھوپ میں بیٹھے ہیں اور محمد مطلب سایہ چلا جا رہا یہ تم نہیں دیکھ رہے میں نے تو ایک نظر میں دیکھ لیا اور تم مکے سے ساتھ چل کے آ رہے اور کہتے ہو کہ میں چچا ہوں لیکن تم نے ان خصائص پہ غور نہیں کیا وجہ کیا تھی وجہ یہی ہے کہ اگر آدمی سرسری طور پر گزر جائے اللہ کے قرآن سے احادیث رسول سے تاریخ اسلام سے کہ ایک حدیث بھی ایسے پڑھ لی جیسے ڈائجسٹ پڑا جاتا ہے اچھا جی نیند نہیں آ رہی چلو کوئی اسلامی کتاب اٹھا لو یار جلدی نیند آ جائے گی آج کل تو ہم نے اللہ کے قرآن کو سلیپنگ فلس کے قائم مقام رکھا ہوا ہے نا کہ تفسیر لے لو دینی کتاب لے لو اس کے ساتھ فوراً نیند آ جائے گی کیونکہ وہ شیطان نہیں کرنے دیتا کہ کیوں آپ اللہ کی طرف جائیں وہ لاہ دیتا بڑے سکون اور اس کے علاوہ اگر آپ جناب کوئی ناول لے لیں کوئی ڈائجسٹ لے لیں کوئی اور جس کے بارے میں آپ کو بھی یہ یقین ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ سو فیصد جھوٹ ہے پھر بھی آپ ساری رات بیٹھے رہیں پڑھتے رہیں گے کہ جناب یہ کہانی بڑی دلچسپ پڑھا اس میں سسپنس ہے پڑھے اس میں ہیں پڑھے اس میں گہرائیاں ہیں گرائیاں ہیں اور جانتا ہے جھوٹ پڑھنے والا بھی جانتا ہے لکھنے والا بھی جانتا ہے میں تو یہ ایک عجیب اللہ کی طرف سے فیصلے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آئے تین راتیں رہے تین راتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک شروع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں جب آپ اصل طریقے مکہ پہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ یاد آ گیا حضور رونے. یہ تو ہم مکے میں رہتے ہوئے بھی مکے کی قدر نہیں کرتے ہمیں اللہ نے کعبہ نصیب کیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں نماز نصیب ہم مکے میں رہتے ہوئے بھی عمرہ نصیب نہیں کر رہی ہے اب آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے عرب میں نے ایک دفعہ سفر کیا آپ نے میں آ رہا تھا تقریباً الخبر سے بائی روڈ تو جس ٹیکسی میں ہم تھے ہم نے کرایہ پہ کار لی اصل میں پاکستان سے الخبر آیا پھر میں بائی روڈ آ تو جس گاڑی گاڑی چلانے والا تھا خالص عرب خال سر اور بڑا اچھا آدمی بڑا اچھے خلق والا آدمی تو میں نے اس سے کہا کہ بھی ذرا مہربانی کرنا کہ جب تم طائف سے جب گزرو گے تو یہ سیل کا طریقہ اختیار کرو گے یا اندر سے گزرو گے اس نے کہا کہ نہیں اندر تو پھر ہم بہت شہر میں پھلس جائیں گے بعد یہ سیل والا راستہ تو میں نے کہا ابھی جب نہیں آئے تھا گاڑی روکنا ہے ہم نے تو احرام تو پاکستان سے آ رہے ہیں اس نے کہا کہ ٹھیک جب وہ جناب طائف کے قریب آیا تو نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کیا ہوتا ہے اب لیکن اب آپ خود ذرا ہوشیار ہیں مجھے جہاں بتائیں گے میں گاڑی روک دوں گا میکات پہ آگے میں نے اس سے کہا کہ تم میکات نہیں جانتے ہو تم یہ مکے آتے ہو یا اتفاق سے نہیں مہینے میں کم از کم دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ مکے میں کبھی دو دفعہ کبھی چار دفعہ کبھی ایک دفعہ آنا ہوتا ہے ٹیکسی ڈرائیور ہے بڑی سواری مل جاتی ہے آ جاتے تو نے کہا تمہیں میکات کو مجھے میکاد کیا ہوتا اس نے کہا اللہ میکاط کی بڑی بات ہے مجھے تو یہ نہیں پتہ کعبہ کیا میں نے تو کعبہ نہیں, نہیں دیکھا اب عرب ہیں عرب میں رہنے والا اسی ملک کا باشندہ ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ کعبہ کیا ہے اللہ کے بندے تو مکے کہا مکے آتے ہیں سواری اتاری بس کہیں تھکے ہوئے ہوئے تو جا کے کسی گاوے شاوے میں سو گئے اسے دوسری سواری بس. چلے گئے ہمیں تو نہیں پتا کعبہ کیا ہے میں نے کہا کہ یار چلو آج ہمت ہی کر لو آج یہ ارام باندھ لو انہوں نے کہا ارام کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم تمہیں بندوا دیں پھر ہم نے ارام خریدا اس بیچارے کے لیے اس کو سمجھایا اس نے مہربانی کی اس اعتبار بڑا خوش ہو گیا کہ چلو الحمد میں بھی کہہ سکوں گا کہ میں نے زندگی میں عمرہ کیا تھا تو کعبہ شریف میں آیا اسے اس نہیں پتا کہ حجرس کیا ہے تو آپ کہاں سے شروع ہو تو یہ ہمارے اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جاتے یا ہمیں ٹائم نہیں ملتا اصل بات یہ ہے کہ وہ آنے نہ دے تو ہم کیسے جائیں وہ اپنے گھر میں نہ آنے اتنا قریب رکھ کر بھی نہ آنے سامنے بٹھا کے بھی نہ آنے دے کتنے لوگ ہیں بستے لگا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں آزاد اور نواز نہیں پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں بستے بچے ہوئے ہیں کپڑے بچے ہوئے جگہ بھر جائے ہمارا وہ جگہ جو ہے جائیں؟ حضور کے روزے کے نیچے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں سگریٹ ہاتھ میں کوئی پتہ ہی نہیں میں ساس ہی اچھا اور اللہ کے کعبے میں جا رہے ہیں جوتے پاؤں میں ہیں بوٹ پہنے ہوئے ہیں ٹک ٹک آواز آ رہی ہے عورتیں ہیں میک اپ ہے سنگار ہے بدن نظر آ رہا ہے نئے سے نئے فیشن کا جوڑا پہنا ہوا ہے جیسے انارکلی میں گھوم رہی ہوں شمل کی سیر پہ آئی ہوئی ہوں سفید کپڑا باندھ لیا اس کے بعد یہ اصل بات یہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ قریب رہ کر بھی اگر ہمیں ان چیزوں کی قدر اور سمجھ نہ دے تو اس کا من یہ ہے کہ ہمیں اس نے ان چیزوں سے نم میں روم رکھا تو حدیث موجود ہے صحیح میں کہ فا رسول اللہ حضور سیدنا صدیق نے فرمایا عرض کیا کہ ماد کی کیا رسول اللہ کیوں روئے فرمایا کہ مکے کا راستہ دیکھ کے مجھے مکہ یاد کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے جانا کوئی سی بات تو نہیں اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ القیامفی سعادتن بلقروج منہا شکاوتن کہ جب تک اللہ مکے میں رہ نصیب کرے اس کو سعادت سمجھ اور اس کا نکلنا جو ہے وہ بدبختی بختی کی علاف اس لیے حکم ہے کہ خود نکلنے کی کوشش کبھی نہ آ اللہ نہ رکھے نوکری ہے ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے معذوری ہے مجبوری ہے لیکن اس کی تمنا یہ نہ ہو کہ میں جاؤں تو حد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جبریل بھیجا اللہ نے قرآن نازل کیا اللہ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے پاتا ہے کہ ہم آپ کو پھرنے آئیں گے مکہ اداس اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے رابق کے قریب پہنچے اب تو آپ جب خط ہجرت سے جاتے ہیں تو رابق تھوڑا ایک قریب پہ رہ جاتا ہے لیکن پرانے راستے سے جائیں تو وہ گزرتا ہی رابق کے اندر سے بدر کے اندر سے رابق کے اندر سے مستورہ کے اندر سے اب یہ راستہ جو ہے یہ اقرب تو ہے ہجرت کی ہجرت کر رہا کیونکہ حضور تو صحیح راستے سے نہیں گئے تھے نا چھپ چھپ کے گئے اس لیے یہ وادی قدید ہے وادی عصفان ہے اسی طرح وادی قلیس ہے اسی طرح آگے جا کے بی ر ہے بدر شورہ ہے بدر قبرہ ہے وادی تیمہ ہے علی تیمہ ہے یہ سب چیزوں کا ذکر جو ہے کتابوں میں موجود ہے جو حضور کے زمانے بھی یہ وادی ہے، اسی نام سے بالکل اسی نام سے آج تک وہ حدیث میں کتابوں میں نام موجود ہیں اسی طرح وادی صرف ہے یہاں بی بی میما کا مزار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی سوار گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کوئی آدمی پیچھے آ رہا ہے ہمارے ہاکوم میں کیونکہ اتنا تیز گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت ہے بھلا آدمی جب جنگل میں ہو سارا میں ہو تو اکیلا کیوں گھوڑا دوڑا تو ایک آرام سے چلتا ہے نا رفتار سے لیکن اس کا آنا اس تیزی سے دلیل ہے کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کوئی ہمارے تعاقب میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اس کے بعد صدیق فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا حضور نے ایک ہی جواب دیا کہ ماضن تو کبھی اللہ ہوا ابو بکر تمہیں کیا غم ہے جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو ہمیں کیا ڈر اللہ جو ہمارے ساتھ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ سوار اتنے قریب آ گیا کہ اگر وہ اپنا ڈی پھینکتا تو ہمیں مار سکتا تو میں نے پھر عرض کیا میں نے کہا کہ سننا وہ تو بالکل ہمارے سر پہ آ گیا ہے ہمارا مخالف دشمن آپ نے فرمایا ابو کر کیوں ہم کرتے ہو باز اس نے اللہ اللہ جو ہمارے ساتھ ہے غم کا کیا مطلب بس اتنی دیر گزری کہ سرا کہتے ہیں کہ یک دم میرے دونوں گھوڑے کے اگلے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے اور میں گر گیا کہتے ہیں وندہ ما سکت تو انفرس یہ حیات مجھے خدا کی قسم میں تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا میں تو شاہ سوار آدمی عرب کے لوگ تو گھوڑے کے شاہ سوار ہیں گھوڑا اونٹ شکار باز شکرا یہ سب ان چیزوں کے بادشاہ ہیں کیونکہ ساری زندگی ان سے کھیلے ہیں تلوار نیزا تیر اندازی یہ تو ان کے یعنی جوہر تھے ان کا بچہ جو ہے وہ تو کھیلتا تلوار سے تا خنجروں سے یہ تو اب ہے نا ماشاءاللہ اللہ کے کمپیوٹر سے ویڈیو سے فلموں سے کھیلتا ہے آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیرِ عمر کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤس رباؤ اب ہماری انتہا اس کو اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی سن نے پیغام دیا تو نام و نصب کا ہی جازی ہے پر دل کا ہی جازی بننے سے تو آج وہ بچہ جو کبھی تلوار کی جھنکار پہ سوتا تھا آج وہ مغنڈیا کے گانے کی آواز پر سوتا اس لیے چورش کاشمیری اللہ اس کی قبر پر آمد کرے تو ان کا ایک عجیب سجملہ ہے وہ کہنے لگا کہ جب جہاز کے پہ کھڑے ہوئے میں نے نظر ڈالی تو میں نے کہا کہ مولا یہ وہی قوم عرب یہ وہی قوم ہے کہ جن کی ابتدا ان اسماعیل سے ہوئی تھی اور جن کی انتہا ان میں پہ ہو گئی یہ وہی کہ ان کی ابتدا تو سیدنا اسماعیل کی اما سے ہوئی تھی کہ وہ اسماعیل کو لے کے آئی دم دم نکلا یہاں عرب آباد ہوئے اور انتہا ان کی کیا کہ بڑے سے بڑا مفصر قرآن بھی مر جائے دس ہزار آدمی جنا دیا مغنڈیا مر گئی لوگ مر گئے لوگ مر گئے جنازے جنادن حیرت ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا قوم کس طرح قومیں اس طرح مس ہو جائیں گی قومیں کہ ایک فاسقہ فاجرہ زانیہ سب پڑھ رہے ہیں کہ یہ زانیہ ہے فاسقہ ہے فاجرہ ہے, فاجرہ ہے ایک غیر محرم اب مرد کے ساتھ ہوٹلوں میں داد ایش دے رہی ہے مرد یہ بیس لاکھ آدمی سڑک پہ کیا ہو گیا ہے کام کو کیوں ہم سب نراسی بن گئے ہمیں کیا ہو گیا ہماری نیراش تو یہ نہیں تھی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داقب میں آنے والا سورا یہ رابق کا سردار تھا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ابو جہل نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا تو ایک سو اونٹنی انعام میں ملے گی وہ سو اونٹنی کے لیے دوڑ رہا تھا کہ ایک سو اونٹنی کے زمانے میں کو معمولی قیمت نہیں کہتا ہے کہ میں تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا اور پھر گھوڑے کے پاؤں وہاں دھنس رہے ہیں کہ نیچے کو ریتیلی زمین ہی نہیں ہے وہ تو کنکر والی زمین میں حیران ہوا خیر گرا اٹھا کپڑے جھاڑے اس کے بعد پھر میں نے گھوڑے کو کھینچا محمیز دی تو گھوڑے نے پاؤں نکالے پھر میں گھوڑے پہ بیٹھا پھر میں نے گھوڑا دوڑایا جب میں قریب آیا تو پھر میرے گھوڑے کے پاؤں دھسے میں پھر گر گیا اور کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ میرا گرنا میرے میری کمزوری نہیں یہ گھوڑے کی بھی کوئی شرارت نہیں جن کے تا کو میں جا رہا ہوں ان کی کوئی حفاظت کرنے والی ذات حفاظت کرنی پنادا بلا سعودین المان یا محمد آہ زور سے چیخا لگا کہ محمد مصطفہ بس اب مجھے امان ڈر گیا تو نے کہا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے عذاب کا شکار لوں حضور پاک نے اپنی گوٹھی روک لی سواری روک لی سوراخ قریب آ گیا کہنے لگا کہ حضور مجھے امان دیا امان ہے کوئی بات ہم نے کچھ نہیں کہ اور اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے اس کہ سوراخا کیوں آئے تھے تعاقب کے لیے آپ کو پکڑنے کے لیے تو انفر میں اب کیا ارادہ ہے اس نے کہا حضور بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی ذات کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ آپ جائیں مدینے تک آرام سے سفر کریں اس راستے سے میں آپ کے کسی دشمن کو بھی اب آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں گا اب دیکھیں کہ وہ, وہ ذات پاک جو خود اپنے دشمنوں سے تنگ آ کے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہی ہے دشمن کس کی تلاش میں ہے ڈھونڈ رہا ہے تلاش کر رہا ہے حضور نے فرمایا اب سورا کا ایک بات میں تمہیں بتاؤں نے کہا حضور بتائیں آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں وہ دن کیسا لگے گا جب کسرا بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں کہتے ہیں میں نہیں سمجھ رہا میں کہا جی بات ایک آدمی خود پناہ لینے کے لیے ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جا رہا ہو اور مجھے خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے گی کسرا کی اور ان کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے اور پھر وہ میرے جیسے ایک بدو ایک رابی ایک رابق میں رہنے والے آدمی کے ہاتھ میں ہوں گے کہا کسرا ہم نے تو کبھی مکے پر حکومت کرنے کا خواب نہیں دیکھا تھا کہ جائے کہ کسرا بادشاہ کے کنگن ہمارے ہاتھ میں آئیں مجھے ایک بات کریں کہ امان لکھ دیں آج اثر آپ نے میں نے آپ سے امان مانگی ہے آپ نے کہا کہ امان ہے تو مجھے لکھ دیں کہ اگر کبھی کوئی وقت آئے تو آپ کی جواب مجھے امان دے آپ نے سر ابو بکر خط لکھ دوں حضرت ابو بکر نے لکھ دیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو امان دی ہے اگر کبھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو مسلمان بھی اس کو امان دے خدا کی شان دے کہ جب مکہ فتح ہو گیا سرکار دو عالم حنین میں تشریف فرما ہیں طائب فتح ہو گیا تو یہ سنا کا قیدی بن کے حضور کے سامنے لایا گیا اور آتے ہوئے اس نے کہا کہ گیا سولہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک منٹ ٹھہر گئے جب سے ہاتھ نکالا اور کاغذ آ گرا کہ حضور آپ مجھے امان دے چکے آپ نے فرما یو مر و وفا یا سراخا آج وفا کا دن ہے آج بھلائیوں کا دن ہے جاؤ ہم نے تم کو امان دی ہے بالکل ہم اپنی زبان پہ پائے کہا رسول اللہ اب کہاں جاؤ جانے والے دن کے اب تو میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوں کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم سرکار دو جہاں جو خبر دی تھی حضرت عمر کے زمانے میں کسرا فتح ہو گیا اسلام کا پرچم لہرا گیا سپر پاور ٹوٹ پھوٹ گئی نہ کسرا رہا نہ کیسا رہا لا کسرا بادہو ولا کیسر آباد حضور نے فرمایا ختم ہو جائے اور بادشاہ بھاگ گیا اس کے وہی کنکن جو تھے وہ مال غنیمت میں آئے اور حضرت عمر کے سامنے پیش حضرت عمر نے, نے, نے محمد وسلم سورا کا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں ہمارے نبی نے کیا وعدہ کیا تھا رابق راستے میں انہوں نے کہا یاد ہے ابھی انہوں نے, انہوں نے فرمایا تھا کہ کس راہ کہ جو سوارئی کسرا اس کے ہاتھ کے کنگن جو ہوں گے وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناتا ہوں تاکہ میرے ودنی کی بات پوری ہو جائے اور تم سارے صحابہ میں چل کے ان کو یہ دکھاؤ اور بتلاؤ کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا یعنی اندازہ فرمائیں صداقت رسول اندازہ فرمائیں علم نبی کا اندازہ فرمائیں اللہ کے بھائی سے اللہ کے نبی کے تعلق کا کہ خود مہاجر بن کے جا رہے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ کس طرح ختم ہو جائے گا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے سفر کرتے ہوئے تو راستے میں ایک جگہ آپ کو پانی کی ضرورت ہوئی پانی ختم ہو گیا اور اونٹنیوں کے ساتھ جو دودھ تھا دودھ بھی نہیں رہا رات دن کا سفر متواتر تو سفر اور کوئی خوراک نہیں کوئی غذا نہیں پورا ایک خیمے میں نظر پڑی تو حضور نے فرمایا کہ ابو بغیر اس خیمے میں جاتے ہیں ان کے ساتھ جا کے ہم کچھ دیر گزارتے ہیں اور شاید ہمیں کوئی دودھ مل جائے کوئی پانی مل جائے کوئی کھانے کی چیزیں مل جائے کیونکہ لوگ عرب لوگ تھے جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں نا جی کہیں خیمے لگا لیے بیٹھ گئے اور جہاں ہریالی دیکھی کی پھر مال کو لے کے وہاں چلے گئے ادھر بارش ہو گئی تو مال اٹھایا ادھر چلے گئے اور تو ان کی تو زندگی ایسی ہوتی تھی خیموں میں ادھر تو جب حضور وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے حدیثوں میں اس کا نام ہے ام معبد حضور پاک نے سلام کیا فرمایا میں اجازت ہے کہ آپ کے خیمے میں کچھ دیر آرام تو نے کہا حل سال عرب تھے اور سخاوت ضیافت تو ان کو گٹھی میں پڑی ہوئی تھی عرب ہو اور سخی نہ ہو سمجھے پھر وہ عرب نہیں ہوگا وہ کہ آپ کی ہماری نسل ہو دس سال بیس سال پچاس سال, سال سو سال ارب یقین کریم یہ نام ممکن ہے کہ عرب ہو اور بکیر ہو اور شہید ہو اور وہ بےچارا ہر وقت نڑنوے کی مار میں ہو گن رہا ہو گیا نڑانوے ہو گیا سو کا بول عرب ایسی انہوں نے تو کل کا کبھی نہیں سوچا کہ کل کیا ہوگا ہوگا جو پتہ ہے ضروری ہے کہ ہم جتنا رہیں گے کل آج کیوں خرابی کے ساتھ بھوکے گزاریں اس نے کہا عالم وسعن بیٹھ گئے حضور رس اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ اماں جان بوڑھی اماں تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینے کا اس نے کہا ولہ یار سدھا اگر کوئی چیز اس کو پتا نہیں ہے کہ حضور رسول اللہ نے کہا کہ بھائی مہمان ہیں اگر میرے خیمے میں کچھ ہوتا تو آپ کو مانگنا پڑتا یہ تو ایب ہے ابراہیم صاحب نے پڑھا ہے نا کہ جب مہمان گئے تو بس ملنے کے فوراً بعد اور اس وقت واپس کہ ایک کر کے بھون کے پکا کے جناب ایک بڑا گوشت سامنے رکھا فکر بہو پکانا اللہ تا بولو آؤ کیوں نہیں کہتے ہو حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی تھے اچھا پوچھ لیتے پہلے پہلے ذرا تفصیل ہو جاتی تو نہ بچڑا دی پے کرنا پڑتا نہ تکلیف کرنی پڑتی نہ گوشت پکانا پڑتا لیکن علماء نے لکھا کہ سنت الانبیاء اور عادت الکرام سخی اور کریموں کی عادت یہ نہیں ہوتی کہ مہمان سے پوچھیں گے جی آپ نے کھانا کھانا ہے یہ تو ہمارے یہاں رواج ہے نا پوچھتے ہیں اچھا جی آپ کیا پئیں گے جی؟ شریف آدمی کہے گا کوشچن ہی ہے تو کہہ دے گا کوئی گرما دو بھائی اگر شریف آدمی ہے کریم آدمی ہے تو اس سے جب پوچھا جائے تو اس کی تو بڑی توفیستی ہے توہین ہے آداب اسلام کے خلاف ہے یہ تو انگریزوں کا کوئی طریقہ ہوگا اسلام تو یہ کہتا ہے جو آپ کے گھر میں ہے پانی ہے چائے ہے کچھ ہے پشکر تو بس ٹھیک ہے یہ لو اس کے بعد مرضی ہے مہمان پیئے پیے نہ پیے نہ پیئے, پیئے،, پیئے، پوچھنے کا کیا مانا اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ اللہ پوچھنے کے بھی بڑے انداز ہو گئے ہیں بعض لوگ یہ ہی کہتے ہیں oh, جی ماشاء اللہ آپ کب آئے جی کل آیا تھا oh, جی آپ تو بڑے لوگوں کے مہمان ہوں گے ہم غریبوں کے پاس کب آتے ہیں ہی, آپ اچھا ماشاء اللہ کہاں ٹھہرے ہوئے مقصد یہ ہے کہ میرے گھر تو نہ آو نہ دفاع ہو جان چڑھو یا ساتھ یہ کہہ دیں کہ چلے نہیں ابھی میں آپ کو چلو اور دیکھیں نا جی اب گھر جانے کا وقت تو نہیں ہے ہوٹل میں میں آپ کی کچھ سروس کر دیتا ہوں خدمت کر ویسے ٹائم تو ہو رہا ہے وہ ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہوگا یہ کون سی دعوت ہے یہ دعوت ہے یا اداوت اسلام ان باتوں کا قائل نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تکلفات میں نہ پڑو تمہارے گھر میں پانی ہے پانی لے آؤ لسی ہے لسی لے آؤ تمہارے گھر میں شربت ہے شربت لے آؤ چائے ہے چائے لے آؤ میٹھا نہیں ہے نہ نمک ڈال دو کوئی چیز جو تمہارے گھر میں ہے اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ وہ گھر کبھی برکت والا نہیں ہوتا جس کے گھر میں کھجور کیونکہ جب آیا پھر مہمان چل چار چیزیں اب ایک پلیٹ میں رکھے چار دانے آگے رکھ دو بات ختم ہو گئی اسی لیے عربوں کی صفت میں یہ شامل تھا کہ کھجور سیتون یہ چیزیں ہمیشہ عرب کے گھرانوں میں موجود ہوتی کیوں یہ ایسی چیزیں کہ جب آؤ تیار ہے کچھ کرنا نہیں پڑتا زیتون نکالا چار دانے رکھے اور ٹیک ٹکڑا رکھا پیش کر دیا ضروری تو نہیں کہ آپ ہمارے لیے یا کسی مہمان کے لیے تو تقلفات جو ہیں یا تو خیر الگ کی تھے تو بہرحال اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میرے گھر میں کچھ ہو تو کبھی ہو سکتا ہے کہ میں جی آپ کو مانگنا پڑتا آپ نے فرمایا اچھا یہ جو دور بکری بیٹھی ہوئی ہے اس نے کہا حضور یہ تو بیمار ہے بیچاری یہ تو ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں گئی میرا خاون جو ہے وہ مال مویشی لے کے کی چلانے گیا یہ تو چل نہیں سکتی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا چلو نہ کھڑی ہو سکے تمہاری اجازت ہے کہ ہم دودھ نکال وہ کیا کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس بکری کے پشت پہ آپ نے ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی کہ اللہ تیرا نبی آج مہمان ہے اور پیاسا اسباب کی حد تک تو ہم بکری کے پاس آ گئے ہیں لیکن دودھ دینے والا تو تو ہے نا اور اس کے بعد بکر فرماتے ہیں کہ حضور خود بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا کہ ماشاء اللہ حضور تو بکری کا دودھ نکالنا بھی جانتے ہیں کیونکہ یہ دودھ نکالنا جو ہے بکری کا گائے کا یہ فن ہے ہمارے بچے تو خیر بیچارے کیا سیکھیں گے ان کا گزارا تو مرائی پہ ہے علی پہ سود کیا کرتا دودھ بھی کبھی نکالا جاتا ہے ان کے لیے تو یہ بڑا یعنی ایک عجیب سا کھیل ہوگا دیکھنے کے لیے بڑے انجائے کریں گے اگر دیکھیں کہ ابھی کیسے جانور کا دودھ نکالا جاتا وہ بے چاروں کبھی اپنا دودھ نکلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا تو خیر بہرحال تو محض میں بڑے آرام سے یوں بیٹھے اور برتن دونوں ٹانگوں میں پھنسایا اور بڑے پیار سے کھینچا تو وہ کہتے ہیں وہ تو ایسے اتنی زور زور سے دودھ کی لاٹیں لگ رہی تھی کیسے ماشاء کوئی تندرست بکری بھی اتنا دودھ برتن بھر گیا انہیں اور لیا اور برتن بھر گیا اور لیا اور برتن جتنے خیمے میں برتن دے جتنی ہمارے ساتھ دے, سب آپ عورت دیکھ رہے کیا ہو؟ حضور نے خود پیا آپ کے ساتھی نے پیا دلیل نے پیا ان نے پیا حضور نے فرمایا میں بکر کو تھوڑا سا ساتھ رکھ لو باقی سب ان میں محبت کو دے دو یہ اپنے گھر میں رکھ لے اور اس کے بعد حضور نے اجازت مانگی اور کہا کہ اچھا ماں تمہارا بہت شکریہ کہ ہم نے تمہارے خیمے کی چھت کے نیچے وقت گزارا ہے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں ہم نے تمہارے برتن استعمال کیے ہیں ہم نے تمہاری بکری سے دودھ لیا ہے ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں اور کبھی تمہیں حاجت ہو مدینے میں کبھی گزرت ہو وہاں آنا اور ہمیں ملنا میرا نام محمد ہے محمد رسول اللہ ہے کیا کہ بعض روایات میں کیا تمہیں نام نہیں پتا بس حضور نے خیریت پوچھی کہا اور اس کا شکریہ ادا کیا چلے گئے تھوڑی دیر گزری تو ام معبد کا خامد آیا گھر میں دیکھا کہ گھر میں تو سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں دیکھا اب میں بابت میں بنا ہی رہا تھا یہ کہاں سے آ انہوں نے کہا بیٹھو انہوں نے کہا بیٹھو ابو معبد بیٹھو آج تو میرے گھر میں کوئی ایسے مہمان آئے تھے خدا کی قسم میں نے ایسے تو کبھی زندگی میں اور محدثین تمام دنیا کے محدثین علام جو ہیں ام معبد نے جو حضور کا نقشہ کھینچا ہے نا جو حضور کا جمال، کمال، صفت، خلق، صیرت، صورت بیان جتانے دنیا کا کوئی صحابی بیان نہیں اس اس عورت، اس بدو عورت، جنگل میں رہنے والی ہو ہو تمہارے ہمارے ریحان لحاظ سے بیک بیکور بالکل لیکن جو اس نے حضور کا حلیہ کھینچا ہے نا جی اس نے کہا کہ میں نے تو آج ایک ایسا آدمی دیکھا ہے پلاب طویل الباعل کا اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ لمبا نظر آئے عیب والا لگے کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بھی تو ایک عیب بن جاتا ہے وہ سن ہی رہتا پلا بلکیر اور نہ اتنا چھوٹا قد تھا کہ حضور کے قد جو ہے وہ بلکہ درمیان میں اور اتنے اعتدار والا اور طول کی طرف ابھرتا ہوا پلابل ابحت اور نہ حضور کا کا رنگ ایسے تھا کہ کہ کہ, بلکی مائلن کہ ایسا سفید جس میں سرخی کی ہے <سلام> انہوں نے کہا جب ایسا حلیہ بیان کیا اور کے مابد علوم ہوتا ہے کہ وہی محمد عربی ہے جس کو مکے والے ڈوب یہ تو وہی اللہ کا رسول تھا ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے خیمے میں محمد بدنی اترے اس کے بعد سندم, سندم نے اپنا سفر مبارک جاری رکھا اور بدینے والوں کو یہ تو پتا تھا کہ آقا ارامدار آنے والے ہیں لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ کب چلے ہیں مکے سے کب آئیں گے ٹیلی فون تو تھا نہیں کوئی ٹیلی فون پہ بتا دیتا اب مکے والے کیا کرتے جناب مدین و نورا والے کے بوڑھے عورتیں بچے حتٰ کہ یہودی بنو کہنا بنو نذیر بنو قریضہ ان کے بڑے بڑے راہب ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سب باہر نکل کے آتے وہ مقام جس کو کہتے ہیں سنیت الوداع آج بھی مدینہ شریف میں مقام موجود ہے سنی اسی لیے شاہ فاغ نے اللہ جتائے خیر دے کہ انہوں نے جو حرم شریف میں مدینہ مسجد نبی کے لیے ایئر کنڈیشن جو انہیں ایئر کنڈیشننگ کا جو سب سے بڑا وہاں لگانا تھا فیکٹری اس کا پلان، پلانٹ لگانا تھا تو وہ حرم کے قریب ایک جگہ تھی جہاں لگا رہے تھے تو خادم العالمین نے کہا کہ نہیں،, نہیں نہیں بالکل اس جگہ مت لگائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں کا دھواں اور کوئی پٹرول کی بو اور ڈیزل کی بوے کھینچیں اور وہ کسی دوسری ہوا کے ساتھ مل کے حضور کے حرم کے اندر مسجد نبی میں چلی جائے یہ ادب کے خلاف ہوگا اس کو آپ دور لے جائیں اور اسی مقام پہ لے جائیں جہاں سے حضور آئے تاکہ وہیں سے ٹھنڈی ہوا ہے اس عقیدت کو کبھی ہم نے بھی سوچا ہے جنہیں ہم وہابی کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ وہابی لوگ ہیں نا نبی کو مانتے ہی نہیں نبی کو تو صرف ہم انڈو پاک والے مانتے ہیں جن کا گزارا ہی ماشاءاللہ قوالیوں پہ ہے یا بجرے پہ قال رسول اللہ جنہیں کبھی نصیب ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے جب یا پتہ نہیں ہماری غبت قسم ہوگی میں تو ایک دفعہ کیا وہاں امین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ بھی فاتحہ پڑھ لوں راجا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ فاتحہ پڑھ لوں اسی طرح اپنا اور بزرگوں کے مزارات پہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہم تو جب گئے وہاں یا قوالیاں ہیں یا ڈول ہیں یا دھمال ہیں یا ہماری بد قسم اس دن کوئی خاص ہو تاکہ ہم جلتے ہوئے جائیں تو اب جناب یہ مدینے والے لوگ جو تھے تو یہ سارے نکل کے اسی سنیت الودا کے پہاڑ پہ آ کے چڑھ کے دور دور دیکھتے بےچارے جب دھوپ شدید ہو جاتی لوٹ جاتے جب آج تو نہ اور اس خدا کی قدرت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلی نظر جو ہے یہودی دور سے اس نے کہا یا <سلام> حل المدینا مطلوبکم وہ <سلام> جس کے لیے تم کھڑے ہو نا بار تو مدینے والے جناب ایسے خوش ہوئے اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے صحابی فرماتا ہے کہ ولّہ ہی کہتا ہے خدا کی قسم ہے مار آئین ازوا یومن ہم نے اتنا روشن دن کبھی نہیں دیکھا وہ دن جس دن محمد افاق مدینہ نے تشریف لائے ایسا روشن دن ہم نے نہیں دیکھا کہ ملوم یہ ہوتا تھا کہ آج دو سورج جو تھے ایسی روشن ایسا مدینہ پہ چمک ایسا مدینہ کی فضا میں نور اسی لیے عرب لڑکیاں بچیاں جو تھیں اور کے استقبال میں حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ کھڑی کہہ رہی ہیں تلال بدرو علئی بن سنی کے تل بدائی شکرو علئی باد اللہ ہدائی کہ تلا ال بدرو علینا چودویں کا چاند آ گئے عرب کی بچیاں ہیں نا یہ نہیں کہا تلال ہلال تل المل کیونکہ وہ تو نہ ہوتا ہے چاند کب مکمل ہوتا ہے جب چودویں کی رات میں پورا ہو تو پھر بدر کہلاتا ہے انہوں نے حضور کو بدر سے تشویری دی کمر سے نہیں تشویری دی ہلاب سے نہیں تشویری دی کہ جیسے بدر کامل ہے میرے بدنی کی نبوت بھی کامل ہے کہ آپ کے بعد نبی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مقام قبا جیسا آج بھی یہاں مسجد کبا ہے یہ سب سے پہلا حضور کا قیام ہے جہاں حضور پاک نے قیام فرمایا یہ مسجد عبا منی ہوئی ہے اوبا جہاں بنی ہوئی بالکل این اسی جگہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جو پہلا حکم دیا وہ یہی تھا کہ فوراً مسجد مسجد ان سال اول احکو مفیری جال اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی وہ مسجد جس کی بنیاد تخوے پہ رکھی گئی پہلے دن سے اس مسجد کا حکم دینے والے کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد جناب یہ تو کوئی لینٹر وغیرہ تو نہیں ڈالنے تھے وہ تو سادی سی مسجد تھی نا جی بس چھوٹی سی دیوار اور اس کے بعد چھڑیاں کھجور کے ستون اور اوپر چھڑیاں ڈال کے تو سب صحابہ لگے ہوئے ہیں اور دو دن میں مسجد بن گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار منگل بدھ خمیس چار دن آپ نے خبا میں کیا فرمایا اس کے بعد حضور پاک نے مدینے کے لیے روانہ کیے جس دن حضور روانہ ہوئے وہ جمعہ کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدین منورہ میں نہیں پہنچے تھے راستے میں تھے بنی عمر ابنیاؤف میں یا بنی سالم میں ابن عف میں کی بات تو وہاں جمعہ کا وقت ہو گیا تو سب سے پہلا جمعہ جو ہے پہلا خطبہ جو حضور نے دیا ہے وہ اسی جگہ میں ہے قبا اور مدینے کے درمیان بنی صالح اچھا ویسے حضور کے آنے سے پہلے بھی جمعہ شروع ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بلکہ اسلام آنے سے پہلے بھی ایسا دم نظر آ رہا کہ ہاں لوگ جمع ہوتے تھے اور جمعہ کا نام جو ہے وہ لوئکی ابن کاب حضور کے دادا گزرے ان میں جاہلیت میں رکھا تھا ورنہ اس کا نام یوم الروبا تھا اس کا نام یوم الجمہ نہیں تھا کہ جمعہ کا نام انہوں نے رکھا اور پہلا جمعہ مدینے میں پڑھایا تو اساد اپنے زرارہ نے اور پھر سرکار دو عالم سرکار دو جہاں رحمت اللہ علوین صلی اللہ علیہ و سلم نے ہیرت کے بعد پہلا جمعہ جو پڑھا ہے بڑی سال میں اپنے اوف میں اور جمعہ پڑھانے کے بعد حضور پھر روانہ ہوئے اب جب روانہ ہوئے تو اب تو جناب مدینے کے تو لوگ ماشاء اللہ اس طرح جان نثار تھے نا جی کہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور جناب حضور کی اونٹنی کو چمٹ رہے ہیں یا رسول اللہ اندر بنا اندر بنا اندر بنا حضور ہمارے پاس ہو. خدا کے بھی ہمارے پاس نفدی امبارانا واؤلہ دنا وا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہم اپنے بچے جان مال اولاد سب آپ پہ قربان کر دیں گے وندہ اندل بینا یا محمد ہمارے پاس اترے ہیں سب مدینے والے جناب سب لوگ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے شہروں میں سے سب سے افضل جو ہے وہ مدینہ حتیٰ کہ وہ مکہ سے بھی افضل تھا ہوں تو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی جہاں اور دلائل ہیں وہاں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے شہر جو ہیں حتیٰ کہ مکہ جو ہے وہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے ایک شہر ہے دنیا کی تاریخ میں جو اسلام اور محبت سے فتح ہوا صرف بدیتا جہاں کوئی تلوار نہیں چلی بلکہ حضور کے آنے سے پہلے اسلام آ چکا تھا اس ابن عمیر پہنچ چکے تھے اور سینکڑوں لوگ اسلام لا چکے تریاسی آدمی تو مدینے سے چل کے حضور کی بیت کر چکے تھے بھائی تلا کبا حضور باغ نے جب دیکھا کہ بھائی اب سب کا اتنا شوق اتنا شوق ہے اب سب آدمی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں چلو اب حضور نے فرمایا تھے پاس فتر کو ہا انہا معمور تن میری اونٹنی کو کوئی نہ پکڑے کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے جہاں اس کو اللہ حکم دیں گے وہاں بیٹھ جائے اور جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہاں اس کا میں مہمان خود بخود بن جاؤں گا تو اس لیے میری اونٹنی کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں روکنے کی کوشش نہ کریں اس کو اس کے حال پہ چھو اب حکم ہو گیا تو اب جناب سب ہٹ کے کھڑے ہو اب حضور کی اونٹنی جا رہی ہے اور جس جس کے گھر سے گزر جائے اس کے لیے تو بڑی امیدیں اور آسیں ٹوٹ جائیں اگلا امید میں لگ جائے چلتے چلتے چلتے چلتے ایک خالی جگہ ہے دیار بنی نجار میں یوں سمجھیں گے جہاں آج مسجد رسول کے پاس جو مسجد نبی ہے جہاں آج آپ نماز پڑھتے ہیں جو سمجھیں بالکل یہی جب. یہ اصل میں علاقہ تھا بنی نجار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار تھے اور یہ جگہ بالکل خالی پڑی تھی یہی آگے اونٹنی بیٹھ گئی اور حدد یزت کا گھر تھا جب اونٹنی یہاں بیٹھ گئی تو بعد نے اس کو اٹھانے کی کوشش انتہا معمور تن میری اونٹنی کی عادت نہیں ہے کہ ایسے بیٹھتے اللہ کا حکم ہے بس اللہ کے حکم اونٹنی بیٹھ گئی علیمن نہ یہ زمین بیچ کے الگ ہے یارس اللہ نے کہا کمال ہے ہم یتیم ہیں غریب ہیں لیکن محمد مدنی آپ مدینے میں آئے ہیں سب کچھ آپ قربان ہے سب آپ کا ہے خریدنے کا کیا مطلب میں یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں اور وہ زمین میں کسی کی ایسے نہیں لینا چاہتا میں قیمت اسی لیے فکہ نے لکھا ہے کہ ارض مقصوبہ اگر کسی کی زمین زبردستی چھین لی جائے یا اپنے اقتدار کی وجہ سے آپ کسی سے مانگیں اور وہ بندہ بےچارا کیا انکار کرے آپ بڑے آدمی اور ڈرتا ہے نہیں دوں گا تو یہ ویسے ہی لے سکتے ہیں آپ بالکل حاضر ہے انہوں نے کہا ایسی ایسے مقامات پہ نماز نہیں ہو یا وہ زمین کسی حرام کے پیسے سے خریدی جائے سود کے پیسے سے رشوت کے پیسے سے میں ایک دفعہ گیا تو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے ہمارے ضلع کے اب پتہ نہیں ہے نہیں ہے اللہ عالم تو وہ بچارے مجھے ملنے آئے ان کی بڑی مہربانی کرافت کہ وہ جب ملنے آئے تو اس کے بعد کہا کہ جی آپ اتفاق سے آئے ہیں اور میں نے ڈی سی آفس کے قریب ایک مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ تو اس میں آپ جو ہے مہربانی کر کے ایک نماز ہمیں پڑھا دیں ہمارے آپ چیز لے کے والے ہمارا بھی کوئی حق ہے میں نے کہا بالکل اس میں تو کوئی فرق نہیں میں نے کہا جی صاحب آپ نے کیسے بنائی ہے وہ مسجد تنخواہ سے کہتے ہیں نا جی تنخواہ ہماری اتنا کہاں ہوتی ہے کہ مسجد بنا سکے اصل بات یہ تھی کہ بس کوئی زمیندار کام کرانے کے لیے آیا کوئی جگیردار کوئی صنعت کار کوئی کاروباری کوئی بزنس مین تو بس ان سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ مسجد بنا رہا ہوں کام تمہارا تب کروں گا کہ اتنے پیسے پہلے مسجد کے لیے دیا انہوں نے کہا تھا اس میں تو پھر نماز پڑھنی ناجائز ہے اس میں تو کسی اور مولوی سے افتتاح کروا لیں یہاں بہت سارے مولوی ہیں ماشاءاللہ بینکوں کا افتتاح کراتے ہیں تمہاری مسجد کبھی کر دیں گے مرزائیوں کے نکاح پڑھ دیتے ہیں تو مسجد کا افتتاح کون سی بات سی بات ہر قسم کا مولوی مل جاتا ہے سرکاری بھی ہوتے ہیں درباری بھی ہوتے ہیں علماء سو بھی ہوتے ہیں علماء حق بھی ہوتے ہیں اللہ والے بھی ہوتے ہیں جی حرام لکھا بالکل حرام ہے وہ تو آپ کو ڈپٹی کمشنر سمجھ گیا اگر ڈر کے بارے پیسے دیے خوشی سے کو دے کے کیا ہے اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایسے طریقے سے بھی جب اللہ کا گھر بنے تو خالص خالص بلکہ بعض علامات یہ کہتے ہیں کہ کوئی خطیب اپنی تقریر سے متاثر کر کے لوگوں سے چندہ وصول کر لے وہ کہتے ہیں یہ بھی ڈاکے میں شامل میں ایک آدمی زبردستی ڈاکہ مارتا ہے ایک آدمی تقریر کے ذریعے سیر کر رہا ہے حالانکہ وہ دینا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی جیب سے اس نے نکلوا دیا ہے تو انہیں کہا اس نے تیب نفس سے تو نہیں دیا شرمندگی سے دیا کبھی لوگ کیا کہیں گے اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا یار اس نے کچھ بھی نہیں حالانکہ وہ چاہتا نہیں تھا دینا انہوں نے کہا کہ علماء کا یہ کام ہے کہ اپنے مساجد مدارس کی کیفیت جو ہے وہ رکھ دیں لوگوں کے سامنے کہ بھئی مسجد کے یہ ضروریات ہیں مدرسے کی یہ ضروریات ہیں اللہ جس کو توفیق دے دے دیں لیکن آج کل مشکل تو یہ ہے نا کہ آگے لوگ بھی تو ایسے ہیں نا ماشاء اللہ کرے کیا انہوں نے کہیں سنیما بنانی ہو قلب بنانا ہو دیکھیں جناب ماشاءاللہ سال کی تنخواہ لگا دیں گے مسجد کے لیے کہو تو ایک مہینے کی دینے کے لیے تیار دیں گے پھر ان کو مولوی بھی الحمدللہ للہ ایسے ہی ٹکرتے ہیں اللہ کے رحمت آخر انہوں نے بھی اصول تو کرنا ہے تو اب جناب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین اب حکم دیا فوراً مسجد بناؤ اور اپنا برمی ابو ایوب ہم مہمان تمہارے کیونکہ گھر تمہارا کری یہ تمہارا نصیب ہے کیوں اٹھنی یہاں بیٹھے حضرت ابھی ایو انصاری کا گھر جو تھا حدیث میں آتا ہے تابا قینی دو منزلہ تھا یعنی دو کمرے نیچے ایک دو کمرے اوپر تھے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ سب تو اوپر رہیں گے ہم نیچے رہیں گے آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہو ہم رہیں گے نیچے تم رہو اوپر کیونکہ ہمیں تو لوگ ملنے کے لیے آئیں گے اور جب آئے تو اوپر چڑھیں اور اتریں اور اوپر چڑھیں اور اتریں تمہارے لیے بھی مشکل ملنے والوں کے لیے بھی مشکل ہمارے لیے بھی مشکل لہذا ہم جو ہے وہ تو نیچے رہیں گے تم اوپر رہو ٹھیک حضرت اب ایوب نے اپنے بیوی سے کہا کہ بات سنو اگر ہم اوپر ہیں اور حضور نیچے ہیں ایک تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم حضور سے آلہ ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کی آواز سے حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہاں ہم کھڑے ہیں وطن یہی این نیچے حضور بیٹھے ہوں اس لیے دیوار کے ساتھ لگ کے سو جاؤ دیوار کے ساتھ لگ کے سو گئے اچھا خدا کی شاہ نے ان کا سر جرا ان کے گھر میں ایک مٹکا تھا بڑا پانی کا جو اوپر رکھا ہوا تھا تو وہ ٹوٹا وہ جب ٹوٹا تو اس کا پانی جب نکلا تو آپ پانی کیسے روکیں جی پہلے والے یہاں والے سسٹم تو نہیں تھے نا آج باقاعدہ مواصل لگے ہوئے تھے اور نفایات تھے اور یہ تھا اور وہ تھا وہ تو سادے سوتے سے گھر ہوتے تھے مٹکے بھر کے لاتے تھے مشکلیں کندھے میں رکھ کے بڑا کرتے تھے ان کے پاس ایک ہی لحاف تھی جو سردی میں وہ ڈالا کرتے تھے تو جلدی سے ابھی ایوب نے وہ لحاف اٹھا کے اسی پانی میں ڈال دی ایک پانی اگر نیچے بہتا ہے تو کہیں حضور کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو اور اس کے سوا کوئی لحاف نہیں تھا اور مدینے کی سردی پر آپ جانتے اسی طرح سردی میں رات گزار دی بغیر لحاف کے لیکن حضور کے آرام کا خیال ہوتا صبح جب ہوئی تو حدیث میں آتا ہے ایک روایت میں ہے کہ ابو ایوب نے کہا اور ایک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو ایوب معلوم ہوتا ہے کہ تم رات کو سو نہیں سکے انہوں نے کہا حضور بات تو بالکل ٹھیک ہے ہم ادب سے کیسے سو آپ مہربانی فرمائیں آپ اوپر منتقل ہو جائیں اور ہمیں جو ہے مہربانی فرما کے نیچے رہنے دیں وہ آنے جانے والی تکلیف تو برداشت ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ کیسے برداشت کریں کہ ہم یہ کو آل سور آپ سے اوپر رہیں اس کی بات ہوتی ہے یہ محبت و ادب کی بات اور صحابہ میں جتنی ادب تھا اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا حل انت اکبر و امرسور کہ بھائی تم بڑے ہو یا حضور پوچھ لیا جاتا ہے ایک سوال ہوتا ہے عمر میں یعنی نہیں آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور صلاح سنبر زیادہ ہے اب اس میں پوچھنے والے کے دماغ میں یہ قطا تصبر ہی نہیں ہو سکتا کہ نبی اللہ وہ بلا شان میں تقابل کرائے کون نبی کے شان کا مقابلہ کرے وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کے شان کا مقابلہ کو تو صرف یہ پوچھ رہا ہے بے اے دبار بے دوبارے عمر کے کہ بھائی تم عمر میں بڑے ہو یا حضور پاک بڑے ہیں لیکن ادب کا تقاضا کتنا پیارا جواب دیتا ہے اس نے کہا رسول لاہ اکبر انا اقدم من ہو بیم کہ بڑے تو میرے حضور ہیں لیکن پیدا میں ان سے پہلے ہوں اندازہ کریں اس شخص نے یہ لفظ بھی گوارہ نہیں کیا کہ یہ کہہ دے کہ میں بڑا ہوں آج تو ادب سے ہم معروم ہو گئے نا آج تو لوگ نبی کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے کو اپنے رشتے دار کا نام لے رہے ہیں اتنی گستاخی اتنی بے ادبی کہ اور عاشقوں کا یہ عالم تھا کہ اگر ہزار بار اگر ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفت کمال بے ادبی ورنہ جامی کہتا ہے یا رسول اللہ ہزار دفعہ اگر میں اپنے اس منہ کو ار کے گلاب سے دھو کے تمہارا نام لوں پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے میری گندی زبان سے نام محمد مصطفیٰ کیسے لوں یہ عشق کی بات تھی نام تو لیتے تھے صحابہ بھی پڑھتے تھے یہ مقام عشق تھا یہ مقام ادب تھا یہ مقام محبت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم کیسے رہیں بھی حالانکہ حکم تو حضور کا تھا آپ نے فرم آ اوپر چلے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں یہ سب سے یعنی پہلی مسجد مسجد کبا اور اس کے بعد جو مسجد ہے وہ مسجد نبی ہے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مسجد بھی کیا تھی کچی کچی اور کچی تھے حتہ کے عدیش میں آتا ہے کہ سب صحابہ جب اٹھا رہے تھے تو ایک ایک لبینا امار تئین لبینی یہ حضرت امبار جو تھے وہ دو دو اینٹیں جب حضور نے دیکھا نا ان کی اینٹیں تو آپ نے فرمایا امبار آپ نے دوادی کے بارہ کم باہو رکھا اور اس کے بعد کہا مار لیکن بات یہ ہے مار ایک باغی جماعت ختم یعنی ایک طرف اتنی بڑی خبر ہے ایک طرف دعا بھی اور اس اسی میں بھی یہ بھی دعا تھی نا اضور اس کی شہادت کی خبر دے رہے اور شہادت کا برتب آؤ کتنا عظیم برتبہ اور دوسرا حضور یہ بھی بتلا رہے تھے کہ تم علامت و حق کو باطل کی کہ تمہارے قتل کرنے والے باغی ہوں گے اور تمہاری بیانت کرنے والے حق پہ ہوں گے کہ تم جیسے آج اللہ کے گھر بنانے میں اتنے شوق شوق سے لگے ہوئے ہو نا اسی طرح اللہ تمہیں علامت بنا دیں گے الفارق بین الحق والباطل وبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور اس کے ستون کیا تھے کھجور چھت کیا تھی کھجور کی چھڑیاں اور ممبر کیا تھا ایک جز و نخل کھجور کا ایک تنہ ایک کھجور کا تنہ جو ہے وہ ممبر بنا دیا گیا اور حضور اسی کے ساتھ مل کر اپنی پشت مبارک لگا کے خطبہ پڑھتے تھے یہ ممبر تھا بیٹھنے کی تو جگہ نہیں بس کھڑے بیٹھنے کے لیے تو کوئی جگہ نہیں حتیٰ کہ وہ حدیث مبارک میں صحیح واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی اس نے کہا کیا کہ سندہ اندین جارن میرے پاس میرا خادم جو ہے وہ درخان کا کام کرتا ہے اگر اجازت تو تو آپ کے لیے ہم ممبر بنا دیں کیونکہ آپ کھڑے کھڑے خطبہ پڑھتے ہیں کچھ تو استراحت ہو اس, اس کے بعد چلو آدمی بیٹھ سکے تو آپ نے اجازت دے دی تو سب سے پہلے ممبر حضور کے لیے بنایا گیا تو اس عورت نے بنایا وہ لکڑی کا تھا اور اس کے تین درجات ایسے خیر الحمدللہ للہ یہ سبت تو ابھی تک ہمارے ہاں باقی ہے ہر مسجد میں ڈو پاک میں ممبر بنائے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ آسا بھی رکھتے ہیں اور بعض بعض مسجدوں میں دیکھو تو آسا بڑا ہے مولوی چھوٹا عمل ہے نا جی اور آسا اتنا رنگی اتنا خوبصورت کہ مولوی صاحب صرف آسا ہی دیکھتا رہے خطبہ ہی اس کو بھول جائے. میں نے تو ایسے ایسے آسے دیکھے ہیں مساج میں جہاں جہاں میں گیا ہوں ماشاءاللہ ان سنتوں کا بڑا خیال ہے لوگ لیکن حضور کے دندان شہید کرنے والی سنت ہو یا دعا اس کے لیے بھائی حضور نے جہاد بھی فرمایا تھا پیڑ پہ دو پتھر بھی باندھے تھے آپ نے فاقہ بھی برداشت کیا تھا آپ نے ہجرت بھی کی تھی غاروں میں بھی چھپے تھے وہ سنبس یہ دعاف اس کے لیے دعاف صرف حضور صلی اللہ صلہ کی سنت مبارک آسا تھا پگڑی تھی حلوہ مبارک پسند تھا گوشت کی چوڑیاں پسند تھی، یہ ماشاءاللہ سب کو حدیث سے ازبر یاد ہے بما سنت بما بتن بما روا بما احوال اسما الرجال یہ تو قیامت مت آئے گی تو مولوں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا پیروں کا بھی ہو جائے گا آئے گا وقت ایک دن انصاف کا تو آنا ہے یہ تو نہیں ہونا نا کہ اسی طرح دنیا چلتی رہے اسی لیے تو خدا کہتے ہیں افنجالمسلم کل مجرمین کیا ہم مسلمان اور مجرم دونوں کو برابر کر دیں گے امن جلضی نمنالحت کل مفتی نفل اللہ نے فرمایا ایمان لانے والے امال صالحہ کرنے والے فساد مچانے والے کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے کیا میں امن فجار کہ ہم متقی اور فاجر کو برابر کر دیں گے حق کے لیے مرنے والوں کو حق کے لیے قربانیاں دینے والوں کو اور اللہ کے نبی کے نام پہ دھوکھا دے کے حلوہ کھانے والے کی میں کوئی برابر ہو جائے گی وہ بات ہے یہ اللہ کا آدم ہے وہاں تو انصاف ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وا علیہ وسلم نے قبول فرما لیا صحابی کہتے ہیں کہ حضور جب آئے خطبہ دینے کے لیے تو اس درخت کے قریب نہ گئے اس نئے ممبر پہ بیٹھے اون اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ کہانی آتا ایسے جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے چیختی ہے نا آوازیں آتی ہیں ایسے اندر رونے کی اس درخت سے خشک درخت کے تنے سے آواز آ رہی ہے پر نظر رسول اللہ ممبر حضور ممبر سے اترے آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا صاحب کہتے ہم نے دیکھا کہ جیسے بچے کو چپ کراؤ نا ماں باپ بچے کہتے ہیں یا چپ کرو چپ کرو روتا روتا ایستا ایستا چپ کرتا ہے تو وہ درخت بھی اسی طرح ایستا ایستا ایسا ایسا چپ کرتا گیا کہ ہتھی سا کھانا ہتھی کے سکون آ اندازہ کریں کہ اس لکڑی میں بھی فراق رسول اللہ کا یہ اثر ہے ہمیں بھی کبھی رونا آیا ہے حضور کے فراق پر ہماری آنکھوں سے بھی کبھی آنسو نکلے ہمیں بھی کبھی مدینے سے جدا ہونے کا دکھ ہوا ہے ہمیں بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو یاد آیا ہو کوئی سنت کا پہلو یاد آیا ہو اور اس پہ ہم نے بھی آنسو بہائے ہم کہ ہائے کاش ہمیں یہ سعادت نہ مل سکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پتھر تھے جبادات تھے نباتات تھے ہر بات میں یعنی اللہ نے جب تویز پیدا کی اور جب اس میں شعور و ادراک پیدا کیا تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منظرت کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے اور مدینہ منورہ میں مسجد کے قیام کے بعد پھر حضور نے احکامات جاری کروانے فرمائے ببا علینا عید البلاغ بآخر الحمد اللہ رب العلم والسلام علیکم و رحمۃ اللہ و برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں بھائیوں ساتھیوں ہم نے اپنے سلسلہ درس میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سیرت نبی کے عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا ہے الحمدللہ اللہ, اللہ کی توفیق سے اور اس کے رحم و کرم سے عنایت سے ہم نے سیرت مبارک کی ابتدا سے لے کر تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا فرمانا سرزمین مکہ مکرمہ سے ہجرت اور مدین منورہ کے ورود تک قبیان بیان تقریباً اختصار سے ہم کر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 تو بے آئی ہی اسی طرح اللہ نے اپنے نبی پاک پہ جب قرآن نازل کیا حکم دیا جی آپ ان کو انظار فرمائیں ڈرائیں لیکن ہر چیز برداشت صبر صبر اور آج بھی کسی ملک میں کسی دنیا کے اسلامی ملکوں میں یاد رکھیں کوئی تحریک کوئی جماعت کوئی نظم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پھر اسی میں نہاج نبت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ نظر اسلام کا اصول ہے اسلام کا انقلاب کو انقلاب فرانس نہیں ہے اسلام کا انقلاب کو انقلاب روس نہیں ہے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 جمہور ائمہ کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مدینہ منورہ جو ہے سب سے حالانکہ جمہور کا مسئلہ یہ جمہور سے مراد ہوتا ہے کہ جس طرف صحابہ زیادہ ہوں پسندوں صحابی ایک طرف ہیں دس صحابہ ایک طرف ہیں صاحب بات ہے کہ جمہور سے مراد دس صحابہ ہیں چار ائمہ میں سے تین امام ایک طرف ہوں اور ایک ایک طرف ہو تو ہوتی ہے کہ جمہور ایک طرف اور پھر ان کی بات میں وزن ہوتا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 تو اب سیدنا دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لے گئے تو جس جگہ پر آپ کی اونٹمی مبارک بیٹھی تھی وہ ایک خالی چٹکل سی جگہ تھی میدان تھی آپ نے فرمایا لمن لمن ہاض اللہ زمین کس کی ہم نے کہا دور یہاں دو یتیم بچے ہیں اور کباب مر گئے ہیں. ان کی یہ زمین ہے آپ نے فرمایا ان کو بلائیں تو آپ نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں تو یہ زمین جو ہے ہمیں بیچ دو تم نے کہا کہ رسول اللہ ایک تو آپ مانگنے والا نبی ہو اور مانگتا بھی اللہ کے لیے ہو تو ہم نے اس سے اور کیا قیمت لینی کی ہے کہ خدا کا گھر یہاں بن جائے حضور نے فرمایا کہ پھر مجھے کوئی دوسری جگہ دیکھنی ہوگی میں اللہ کا گھر تو بناؤں گا لیکن خالص خرید کر جیسی آپ راضی یہاں پیسے دینا چاہتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ حضور پاک نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی یہ سب سے پہلی مسجد تھی اس طرح تو مسجد کبا تھی لیکن بے دوبار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نے رکھی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 اتنا دنیا ترقی کر گئی اور ابھی تک یہ وہی بیٹھ کے گھر میں بخاری شریف اور اشکاش شریف اور لوگوں کو کافی اناف پڑھا رہے ہیں لیکن یہ کتنے بیچارے چارے ہم عقل لوگ ہیں بولوی اب دیکھو وہی مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں وہی مسجد کا مسلح وہی مسجد کا مینار وہی مسجد کا اجرا حالانکہ اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے سیرت رسول عربی نہیں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 نہ ہم تو مجبور ہیں ہمارے دامن میں میراث رسول کے علاوہ اور کچھ چیز نہیں ہم کریں تو کیا کریں ہم مجبور ہیں آپ ہمیں معذور سمجھیں بجائے اعتراض کرنے کے لیکن ہر آدمی کوئی لاڈ مکالے کا وارث ہے اس کا قانون لے کے جا چل رہا ہے اسی طرح کوئی شکسپیر کا وارث ہے اس کے پاس آپ کو شکسپیر کی نظمیں ہی ملیں گی نا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 حدیثِ مبارک میں ہے کہ ایک دفعہ مدین منورہ کی زندگی میں آؤس و خزرت بڑے قبیلے تھے جو انصار میں تھے پھر اس کے سب الحمدللہ اسلام میں آ یہ بہت بڑے قبیلے تھے ان کی آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو ایک اوس والے نے پکارا اپنے قبیلے کو خزرے والے نے پکارا اپنے قبیلے کو پرانے دور میں یہی دن ہر آدمی اپنی قوم کو پکارتا تھا تو وہ دونوں جناب تلوار لے کے نکل آئے حضور سلم کو جب پتا چلا حضور کہے آپ نے فرمایا وہ ماں بالفی کو مل کہ اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہے تم ابھی تک قومیت کے نعرے لگا رہے دعوها انہا منت چھوڑ دو ان قومیت کے نعروں کو یہ تو بدبودار دار نعرے ہوتے کہیں لسانیت کا جھگڑا یہ کون ہے جی اردو سپیکنگ ہے یہ کون ہے جی بنگلہ سپیکنگ ہے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 سیدنا نے علی علی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا اب سر میں ابا کرتا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تو میرا بھائی بن جا میں تیرا بھائی بن جاتا تو, تو حضرت علی بڑے خوش خوشی ہونے یا رسول اللہ اس سے بڑی بھی کوئی عادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی